اللہ الرحمن ورحمۃ الحمد اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خوراً برادران سب کو شمح السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دف کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو اٹھاسی پبلک دو سو تیس ہے پانچ سو اٹھاسی ابلک دو سو تیس ہے یہ درخت جو ہے آپ لوگوں کے درم الخند میں عرض کراؤں اور اس میں ہمارے سلسلے باس اوراد پانچ سو اٹھاسی دعوت شروع سے ابھی تک کی اس کے مقدس کتاب کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو تیس اوراد فتح جو ہے اس مقدس دعا کے توجحات میں ہے تو اس مقدس دعا میں جو ہے ہمارے سلسلہ عباس جو ہے اسماع الحسنہ میں اسماع الحسنہ میں سے اسم اعظم یا قدوس کی لغوی توضیحات میں ہے جس کے عربی لغت کے حوالے سے اور علماء کے مضگان دین اور دوسرے جو ہے اسماع الحسنہ پر جن علماء اسلام نے توضیحات لکھی ہیں ان کی کتابوں سے مختصر توضیحات جو ہے کہ اس مقدس قسم کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں ان کیا تشریح کرتے ہیں کیا توجیح کرتے ہیں؟, ہیں اس حوالے سے کچھ نکات جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں اس سے پہلے دو درس میں بھی بیان کیا تھا اس درف میں بھی اسی حصے کا تو پانچ چھ کتاب جو ہے آپ لوگوں کو بیان ہو گیا تھا کتاب لواینات میں سے کہ عالیہ سنت والجماعت کی ایک عظیم علمی شخصیت ہے مفسر قرآن ہے امام فخر الدین راضی کی کتاب لوام البینات سے توضیحات آپ لوگوں کو بیان کیا تھا ابھی جو ہے اسی طرح کتاب جو ہے خصوصیات اسماء کے نام سے ایک کتاب ہے یہ اردو میں ہے باقی وہ کتاب عربی میں تھا یہ اردو میں ہے یہ بھی علیہس النت کے ایک بزرگ نے لکھا ہے تو اس مقدس اس میں جو ہے اس کتاب میں انہوں نے اس مقدس اسم کے بارے میں فرماتے ہیں القدوس ہاں جی اس کی توضیع میں اس عسم مقدس کا معنی ہے نہایت پاکیزہ یعنی قدوس کا معنی انہوں نے لکھا ہے نہایت پاکیزہ قرآن پاک میں یہ اسم مقدس جو ہے دو مرتبہ آیا ہے صرف دو مرتبہ ایک سورہ حشر عائد نمبر تیئیس دوسرا سورہ جمعہ عائد نمبر ایک اور اس عصم مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب ہر نقص ہر کمزوری اور ہر کوتاہی سے پاک ہے خود تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر ایپ ہر نقس ہر کمزوری اور ہر کوتاہی سے پاک ہے نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا ہے وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ وہ کسی کا بھائی نہ کوئی اس کا بھائی کوئی اس کی اس کی بیوی نہیں کیونکہ وہ جسم سے بھی پاک ہے اور جسمانی ضرورتوں سے بھی پاک ہے ویسے پاکزات ہے ہاں جی جسم اور جسمانیات سے جسم پر آغو ہونے والے تمام صفات سے وہ ذات پاک و پاکزات کیونکہ وہ ذات جس جسم سے پاک ہے ویسا کوئی جسم نہیں کائنات کی تحلیق یہ بزرگ آگے فرماتے ہیں کائنات کی تحلیق اور اس کی تنظیم بھی چونکہ اس اکیلے کا کارنامہ ہے اس اکیلے ذات کا کارنامہ ہے ذات کا کارنامہ ہے لہذا وہ اس سارے نظام کو چلانے اور بستی کو بسانے میں کسی ساچی یعنی ساتھی شریک اور پارنر سے بھی پاک ہے خود دوس کو دوست مانا یہ آپ نے متنگ وہ ذات ہر چیز سے پاک ہے یعنی اس کائنات کی تخلیق اسی نے کیا ہے اور اس نظام کو چلانا تخلیق اس کے چلانے اور ہستی کو بسانے میں اس کائنات کو کسی ساجی شریک اور پارنر سے بھی پاک ہے دنیاوی مثال دیتے ہیں دکان کا کاروبار ہو یا نظام ملک و سلطنت کا بندوبست اس میں جو ہے بیدار مغس دنیاوی لحاظ سے بیدار مخذ چست و چالاک اور امانت دار اور شریک و وزیر و مشیر یا ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو ہاں جی کام چلانے کے لیے خوشن عمور مملکت چلانے کے لیے ملک و سلطنت چلانے کے لیے وزیر و مشیر کے بات تو ممکن ہی نہیں اور جس کی بنیادی وجہ کیا ہے بشرعی کمزوریاں ہیں کہ ہمیں ان کا محتاج ہے کمزور خود کی بنیادی کمزوری جو بنیادی کمزوری کی وجہ سے ہمیں مشیر کی ضرورت ہے وزراء کی ضرورت ہے موسیقی چیزوں کی ضرورت ہے مطلب کوئی شک نہیں لہٰذا جس کی بنیادی وجہ جو ہے بشری کمزوریاں ہیں کہ کوئی بھی شاہ زور و شاہ دماغ جو ہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو کتنا ہی ذہین و فتح کیوں نہ ہو کتنا ہی طاغور کیوں نہ ہو اکیلا شخص کسی محدود سے محدود تر نظام کو نہیں سم سنبھالا پاتا ایک نئی سنبال سکتا اور اسے پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مددگار کی پارٹنرشپ کے لیکن اس کے مقابلے میں یعنی یہ تو ہم دنیاوی انسانوں کی حالت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ہستی ہر طرح کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے نیز آئندہ بھی کوئی نقص یا عیب اس میں پیدا نہیں ہو سکے گا ایسے پاکستہ ذات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی طرح علیم ہونا شمیع ہونا بصیر ہونا مثلا کی طرح اس ذات کی یہ صفت یعنی قدوسیت بھی دائمی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدوسیت بھی دائمی ہے اللہ ازل سے قدوس ہے ابد تک قدوس رہے گا ازل سے پاک و پاک ظاہر اے بن نقش سے کمزوریوں سے ظخ ناتعینیوں سے پاک و پاک ظاہر ہیں اور تا تاضل تک اللہ ان صفات سے پاک و پاکزہ رہیں گے ان کمزوریوں سے اس میں قدوس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی کے زمین میں حدیث ملاضہ ہاں جی اس قسم قدوس کے حوالے سے پیرنبی کا حدیث عم المعمنی حضرت اشیاء سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ رکو اور سجدہ میں سبو قدوس رب الملائکت و روح پڑا کرتے تھے ہاں جیسا ہمر دعوت باغ میں آیا جیسے نماز میں نماز مطر میں ہم لوگ شہزۂ شکر میں جا کے سبب الدوس رب الرب الملاء کا تبارو ہاں میں پانچ پانچ مرتبہ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ بھی انہیں وجاہ کی وجہ سے ہے فرماتے ہیں رسول اللہ جو ہے سہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدہ میں سبب قدوس رب الملاء کا فرمایا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطر سے بھراغت کے بعد یعنی ہوئی تل کی فراغت سے با سبحان الملک القدوس سُحان الملک لقد الدوس سُبحان الملک الق الدوس رب الملائے کا پڑھا کرتے تھے طالباً قریب قریب ہم لوگ جو رمضان شریف میں پڑھتے ہیں یہی سبحان ملک لقدوس والی چیز جو ہے عام پر تاراوی میں اس کا کچھ ایسا اس دعا کے اندر آئے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے اور تیسری دفعہ کے قدوس میں فرمایا اسی لفظہ کسی دفعہ جب قدوس پڑھتے تھے تو تیسری دفعہ کے قدوس میں آواز کو زیادہ بلند اور طویل فرمایا کرتے تھے قدوس کہہ کر زور سے بھی اور طویل بھی فرماتے تھے یہ جو ہے آپ کا اس مقدس اس میں سے آپ کی شغف کے اس کے معنی مفہوم کے اہمیت کو بین کرنے اس کے عظمت کا اضراک کی وجہ سے بے اختیار آپ سے ایسی کیفیت آپ پر تعریف ہو جاتی تھی مزید جو ہے سبحان الملک القدوس میں الج اس اس میں عبادت میں کیا ہوا سبحان الملک القدوس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے سبحان الملک القدی اور اس کے ساتھ رب المر رب روح کے فرمانے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے بھی قدوسی کہلاتے ہیں فرشتوں کو پاک و باغذہ کے اتنے قدوسی کہلاتے ہیں جبیل علیہ السلام کو بھی روح القدس کہا جاتا ہے لہٰذا ذات باری اللہ کے تقدس کے معنیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میں بشریہ سے پاک و پا برتر ہے بلکہ ملائکہ اور روح القدس میں بھی جو نقائص ہیں نقائص کیا یعنی ان کا مخلوق ہونا اللہ کا مخلوق ہے ان کا پیدا کیا جانا اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان پر موت کا وارد ہونا ان کا ممکن الوجود ہونا کہ ایک وقت نہیں تھا اللہ نے ان کو وجود بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے ذات یہ نقائص فرصوں میں ہے روحن فہرستوں میں بھی ہے جبریل میں بھی ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان نقائص سے بھی پاک ہے سب ہاں جی سبحان ملک الق رب الملک و روح کہنے کا مطلب یہ کہ فرشتوں میں بھی جو کہ پاک و تیب محلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی ہر ابنقد سے پاک اور صرف خالص روح ہے مقدس سے ایسی ارواح ہے مقدسہ کہ زندگی بھر سجے میں رہیں تو رہ سکتا ہے رکیا میں رہیں تو رہ سکتا ہے رکوں میں رہیں تو رہ سکتا ہے نہ ان کے لیے کوئی تھکاوٹ الگ زندگی میں نہ سوچتی ہے جیسے قرآن نے بیان فرمایا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان اس کے باوجود ان میں کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں یہ کہ وہ محلوک ہے کس کا اللہ کا معلوم ہے لیکن اللہ کا محلوق نہیں اللہ صرف خالق ہے ان پر مورد وارد ہوتی ہے یہ ممکن ان وجود ایک وقت نہیں تھا بعد میں اللہ نے وجود فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات ان نقائص سے بھی جو فرشتوں میں ہیں ان سے بھی اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے مجید فرماتے القندوس خود سن سے مشتاق ہے یہ لفظ قدر باغ کے ذبح ہے قد سے قاب دار اس لفظ مشتق ہے اس سے مراد وہ ذات ہے جو طہارت اور نزاحت کی صفات کمال سے وہ ذات ہے جو طہارت اور نزاحت کی صفات کمال سے متصف ہو ہر اے و نقص سے پاک ہو جو ان تمام اوصاف سے پاک اور برتر ہو جو محلوقات میں پائے جاتے ہیں محلوقات میں پائے جانے والے ہر اے و نقد سے پاک ہو پاک چاہے ان افصاف کو معلوقات کے لیے کمال یہ کیوں نہ سمجھا جاتا ہو خوش افصاف یہ معلومات کے لیے کمال سمجھا جاتا لئے ان اللہ کے لیے تو وہ کمال نہیں ہے جیسے توازو اور قربانی کی صفات ہاں جی معلوقات کے لیے تو کمال کمال ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان صفات سے بھی پاک ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک صوفی بزرگ ہے ہاں جی آپ فرماتے ہیں کہ القد وہ ذات ہے الق الدس وہ ذات ہے جو ہمارے ہر تصور اور ہر وہ مخیال سے ماورہ ہے برخلا جملہ فرمایا ہاں جی فرما مام واضح رحمۃ الفرماتے القدس وہ ذات ہے جو ہمارے ہر تصور جو ہمارے ہر تصور اور ہر وہ محیال سے ماورہ ہے یعنی ہمارے وہ مخیال اللہ تعالیٰ کی پاکی کا ادراک نہیں کر سکتا ایسی پاک کو پاکیزہ ذات ہے جس پاکی کو ہمارے وہ مخیال بھی درخت نہیں کر سکتا لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہ مزید فرماتے ہیں یہ یقین رکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہستی ہر عدم کمال سے پاک ہے یعنی yani ہر عدم کمال سے ہر وہ چیز ہر عدم کمال سے پاک ہے یہ یقین ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہونا چاہیے یعنی yani ہر عدم کمال سے یعنی yani ہر وہ چیز جو کمال نہیں ہے ان سب سے اللہ پاک ہے ہر وہ چیز جسے کمال سمجھا جاتا ہے واقع میں وہ کمال ان سب سے اللہ متصف ہے اور عدم کمال کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذات پاک و پاک ہے تو یہ توضیح جو ہے کتاب خصوصیات آسماں اردو میں ہے صفحہ نمبر ایک سو پانچ سے ایک سو ست تک ہے وہ بندہ کے نقل کیا کیونکہ مطالب جو ہے جامع تھا اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے آگے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر تفسیر ماجدی کے حوالے سے نقل کرتی ہے برس ندو الجماعت کی تفاصل میں سے وہاں ہیں القدس یعنی وہ ذات ہر قسم کے شرک اور شائبہ شائبۂ شرک سے وہ ذات جو ہر قسم کے شرک اور شائبہ شرک سے جو لوگ اس کی ذات و صفات انسان جو ہے اس کی ذات و صفات میں کرتے ہیں پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک اور شائبہ شرک احتمال شرک سے جو لوگ اس کی ذات و صفات میں کرتے ہیں اللہ پاک ہے کوئی معلوم کیسی ہی اشرف و اعلیٰ ہو یعنی وہ کوئی ماہلوک جو ہے کیسی ہی اشرف و ہو اس کی شریک جو ہے کسی حیثیت سے کسی درجہ سے بھی نہیں ہو سکتی یعنی کوئی بھی وہ کتنے عظیم کیوں نہ ہو ہاں بلند مقام کیوں نہ رہتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی شریک, شریک کسی حیثیت سے کسی درجہ سے بھی نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی معلقات کے نہیں عظیم نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سب اس کے مخلوق ہے اس کے مربوع ہے اس کا مرزوخ ہے ہاں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی چیز میں شریک نہیں ہاں البتہ نے جس کو جو دے دیا ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لطف کرم سے ہے اس کی ذات جو ذات میں اس بات کا امکان ہی نہیں ہے اللہ کی ذات میں اس ذات میں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ آئندہ بھی کوئی نقص کوئی عیب اس میں پیدا ہو سکیں وہ ہمیشہ سے پاک و تغیب ہر عیب و نقص سے ہے اور ہمیشہ رہے وہ آخر جو ہے بند آخری خلاصہ کریں اس لغوی بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اصما الحسنہ میں سے ایک اسم مقدس القدوس بھی ہے آخر خلاصہ جو کہ قرآن پاک میں دو مقام پر ذکر ہوا ایک سورہ حشر عائد نمبر تیئیس دوسرا سر چمعہ آئے نمبر ایک القدوس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان تمام عیوب و نقائص و کمزوریوں سے پاک ہے جو خواہ انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں <coughs> بلکہ تمام عالم ممکنات میں جس طرح کی ذوف و نقص و عیب ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ایوب و نقص و خامیوں اور کمزریوں سے پاک ہے اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک و پاکزہ وہ واجب الوجود ذات ہے کہ جس کی ذات بھی پاک و پاکزا اور صفات بھی پاک و پاکزا وہ ذات تمام کمالات حقیقی سے بذات موصف ہے وہ ذات تمام کمالات حقیقی سے بذات موصف ہے کسی نے اس کو وہ کمالات عطا نہیں ہے وہ سب کسی کے ذاتی ہے اور تمام نقائص و یوب سے بھی اس کی ذات و صفات ہر لحاظ سے پاک و پاکزا ہے لہذا بند مومن کو اس اس مقدس پر ایمان و اعتقاد اعتقاد کے بعد اور اللہ یا قدوس کہہ کر اعتقاد کے بعد جو ہے اور جو ہے اللہ یا اعتقاد کے بعد جب بندہ جو ہے ہاں جی یا اللہ یا قدوس ہاں جی بندہ بولیں گے یا اللہ یا قدوس کہہ پکارتے ہوئے جب یا قدوس کہہ پکارتے ہوئے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اب اس بندے کو چاہیے کہ خود بھی اس, اس بات کی آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حالت میں ایوب اور آفات سے دور اور گناہوں کی نجاست سے پار رکھیں یعنی جب آپ قدوس پڑھ رہے ہیں اللہ سے یہ التجا دل میں رکھیں یا اللہ ہمیں بھی ہر ان کے عیب سے نقص سے گناہوں سے جہل و جہالت سے فسق و حجور سے ظاہری باطنی نہیں ہر ناپاکیوں سے ختم ہر کم کی منفی سوچوں سے برے سوچوں سے ہمیں پاک رکھے اور اچھی خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرے اچھے صفات کا مالیہ جلال جمالیہ ہمارے اندر پیدا کرے اللہ سے یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کرے اور خود پختعظم کرے کہ میں ہر صورت میں تحلّق و اخلاق اللہ یہ پیار حدیث خوشی ہے ہاں تحلق اخلاق اللہ کے تحت خود کو ہر ممکن گناہوں کی نجاسات اور ہر نوع مضموم اخلاقیات و عادات سے خود کو پاک کرو اور اپنے دل کو خدا کے لیے پاک و صاف رکھوں اپنے آپ کو جو ہے پاک کروں ہاں جی اس سے کہ ہر نو مضمون میں و عادات سے خود کو پاک کروں اور اپنے دل کو خدا کے لیے پاک اور صاف رکھوں اس ادارے ارادے سے اس مقدس قسم کو ویڈ کریں اللہ ہم سب کے مقدس رسما کے معنی معفوم سے متصف ہو کر جان کر سمجھ کر ان کو کہ ورد تلاوت کرتے رہنے گھر اور سے فیص حاصل کریں گے توفیت آف